سولہ ایم پی بنی کی بنی ہے <سلام> سولہ ایم پی او ایک دفع ہے تو پتہ کار لگ جی حکومت دے خلاف بولن سمجھ لگی دے خلاف بولن دے؟ <سلام> <سلام> حکومت دے خلاف بولو تے جرم تے خدا رسول دین قرآن دے خلاف بولو تے کوئی جرم ہوں <سلام> <سلام> انگریز کتی کے بچے نے کیوں سیاسی پابندی رکھی سی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 ایک بادشاہ بزرگ فرماندن پر اپنا بادشاہ تنقید کرنے والا فوتو اسے دسیا بادشاہ نو جا کے تو دشمن مر گیا خوش انہیں کیا یار وہی تو مجھے انسان بڑھائی وہ دی وجہ میں اپنے آپ کو سیدا رکھتا تھا مت میرے تنقید ہو میرے احتراج کرنے مر گیا میں تو فروغ بن جاتا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 اسلام عوام شکار ہو کے برباد ہو جائے اندرو نے کھانا ہی یہ دنگا فسا لانا تھے یہ اسلام اجازت نہیں بر ان دینا جی آج دیا پھر فردیاں ہم جی ہم جی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 اچھا یہ دسو سجن دے ذکر یا دشمن دے سوچ کے دسیا جی گل اہی تھری ہو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 اصلا چاہے نو گرتا کیوں کا مطلب یہ نکلنا جان کے کھیتی بنا کے پانی فساد فا ہن سارے دے موڈ اے فساد اے بنے مذہبی فساد ہوج پوری دنیا دا مطالعہ کر او دا سبب صرف فرنگی حکومت ہے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 ہو وضاحت کا فرما بردار ہوں شیطان کا کہ رحمان دا فرما بردار گا وہ شیطان کا بنے گا کہ رحمان کا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 म के सिर तेल है नहीं हो, रही है। रही है। रही है। हो के नहीं सा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 شکول دے, دے, شیر دیکھ دے اور یہ کا صدقے صدقے صدقے صدقے صدقے صدقے تعلیم قوم کے فتو اور لکھی تھا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 ان مسلمانا لڑ گیا انگریز اپنی حکومت کی وفاداری کر دکھائی یہ کتابیں فخر نہ لکھا پالیا وہ خدا دے بندیا تعلیم اس کو تعلیم کوفر قائم بے اللہ. تو بولو اے اے سکول پڑھائی دی دشمن اسلام دی دشمن انسانیت کی کاتل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 اقبال نے موٹے نفسریز ملا تو نہیں دس گے وہ تینوں ختم دس گے <laughs> اس لال موسے کدیم تقریر کی <laughs>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 پھر کھا تے فرخا دوکھا کہہ سکتے سن کنجر پتہ نہیں اندر کی کرنے تو دسو کنجر ماری جاتے ہیں باہر اتنا برخے دیکھتے رہے ہیں لیکن سچی دس کوئی کوئی نکل دی نکلتی دسیا جی سچی جو سکول دا سود ہے وہ سکول بھی باہر کند دے دستا ہے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 لڑکا نمبر لکھ ہے لڑکا چاہیے تو یہ نمبر ہے ایک تھان سے میں گیا اگر گانڈ چاہیے تو oh, oh, oh. لائٹری میں لائٹرین لکھا خراسی اگر گانڈو چاہیے تو یہ نمبر ہے بس اچھی oh, oh. دس دی ہوں oh, oh.